بس اللہحمہ الحمٰ علیکم ورحمت اللہ این و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صُبح نحمان الرباشہ واٹس ایپ گروپ والی بات این وائی ایم این سوبر نربا شاہ اور باقی تمام سامعین نگرامین برادران سب کو شیخ وحسن ایک بار پھر سلامت کرتے ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر آج جو ہے چار سو بائیس اولیس چونسٹھ ہے اور چار سو بائیس دعو شریف کا شروع سے لے کر ابھی تک کے دعو تعداد ہے درست کی اور چونسٹھ جو ہے سکسٹی فور اوراد فتح کے درست کے تعداد ہیں اور ہمارے سلسلے دس اوراد فتح میں جو ہے اس کے پہلا حصہ ملک الجبار میں ہیں ملک الجبار میں جو ہے اللہ پچاس مرتبہ اللہ اللہ ہے اس میں جو, جو ہے جو ابھی ہمارا سلسلہ دس لال لا اللّہ لا نمبر دس میں ہے لا الہ الا اللہ کُلّ یومن شان یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرشش کے لائق نہیں اور کل یومن خافی شان اور وہ ذات ہر روز ہر لمحہ و لذا روزانہ ایک نئی شان اور نئی حالت اور نئی جو ہے में امور میں مصروف اور مشغول ہوتی ہیں تو اس کی محتصرت لغات کی تشریح عالوں کو ہو گیا تھا اور لغات کی تشریح کے بعد جو ہے اور شان کے معنیٰ خلاوں کو بتایا تھا عربی لسان عرب مشہور لغت ہے اس میں انہوں نے شان کے ترجمہ کیا شان الخطب اہم امور و حالات عام امور وامر والحال حال یہ معنی کیا تھا اور قرآن پاک میں یہ جو آیت آئے کلَََّ یومن وافی شان جی سر رحمٰن میں فرمایا یہ جو ہے مفسروں نے کہا اللہ کی شان میں سے یہ ہے کہ اس کے جو ہے اہم امور و حالات میں سے یہ ہے کہ ان یو عزت ذلیلن کہ وہ جب چاہیں کسی ذلیل کو عزت دے دے وہ یوزی اللہ اور کسی ساب عزت کو ذلیل کرے البتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کسی ساب عزت کو ذلیل کرنا اور کسی سارے اور ذلیل شاخ کو عزت دینا یہ بلا وجہ نہیں ہوتے ہاں بندہ جب جو ہے جس کو عزت راست نہیں آتے ہیں نا اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ایک بندہ جو معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو جیسے لیکن وہ بندہ اندر سے بہت اچھا انسان ہے ہاں اللہ کا مقرب بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچانک اٹھا دیتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں اس کو شان مرتبہ دیتے ہیں لوگوں میں اس طرح ویغن فقیرن کسی فقیر کو وہ اللہ جب چاہیں اس کو بے نیاز کر دیتا ہے غنی کر دیتا ہے ویغ را فقیر غنی اور کسی غنی شخص کو فقیر کر دیتا ہے ولا یش غلوم شان شان اور اس اللہ کو کوچی ایک کام میں مصروف ہونا دوسرے کاموں سے نہیں روکتا ہے دیکھو ہم ایک کام کرو تو ہم دوسرا کام دونوں ایک ساتھ نہیں کر سکتے لیکن اشیاء وہ اللہ وہ ہاں جی سارے کاموں کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں ایک ہی لمحے میں کسی کو عزت دیتے ہیں کسی کو ذلت دیتے ہیں کسی کو فقر سے نوازتے ہیں کسی کو غنا سے نوازتے ہیں تو ایسے عظیم ذات ہے اور سب کی حاجتوں کو ایک ساتھ سنتے ہیں پلو دنیا کے لاکھوں انسان ایک ساتھ مختلف حاجتیں مانگیں مختلف زبانوں میں اللہ سب کی زبان سنتا ہے سب کی حاجتیں سنتا ہے اور کسی میں کوئی مکس نہیں کرتا اور سب کے الگ الگ اللہ تعالیٰ اجابت فرماتا ہے کسی کے کوئی دعا ضائع گم غائب نہیں ہو سکتا ہے کہ سب نے چونکہ ایک ساتھ فرعیات کیا ویسے عظیم ذات ہے عزین گرامین یعنی ہماری طرف نہیں ایک بندہ جو ہے اس سے کچھ لوگ سوال کریں دو تین آدمی نے ایک ساتھ سوال کیا اس کو شجن میں بن جائے گا کس نے کیا سوال کیا بولیں گے بھائی ایک ایک کر کے سوال کرو ہاں جی ایک, ایک ایک سوال کرو ایک ایک سوال پورا کریں ہوا لیکن اللہ احسانی نہیں ہے اللہ بہت ہی عظیم شان و مرتبہ والی ذات ہے جس کی عظمت میں ہم جتنا غور و فکر کرتے چلیں گے نا اتنا ہی آپ کے لئے عظمت کے دروازے کھلتے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عظمت کا ادراک ہوتا جائے گا تو جو ہے کُ اللہ یوم الحافی شان کے بعد مختصر نہیں وہ تفسیر کی کہ یعنی اللہ کے شان یعنی امور اور احوال میں سے یہ ہیں کہ وہ کسی ذلیل شخص کو عزت دیتا ہے اور باعزت شخص کو ذلیل کر دیتا ہے اور کسی فقیر کو غنی و مالدار بنا دیتا ہے اور مالدار کو فقیر بنا دیتا ہے اللہ کو ہاں جی کو ایک کام میں مصروف ہونا اللہ کا ایک کام مصروف ہونا دوسرے کام سے نہیں روکتا یعنی ہر کام کو ایک ساتھ کر دیتا ہے یہاں تک تو کل کے درس میں توضیع ہو گیا تھا اب سابقہ دروس کا ایک خلاصہ یہ جو تین دو درس جو ہے لا اللہ کل یوم الخوف شان کے بارے میں اس کی لغوی تحقیق کے بارے میں یوم کا معنی شان کا معنی ہاں جی کل اور ان کا معنیٰ آپ کو بتا دیا اب انہیں کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر اس دعا کی جو مختلف ترجمے کی ان ترجموں کو بھی آپ لوگوں کا ذکر کروں گا اور آخر میں مختصر توضیح بھی دے دوں گا تو ان لغوی تحقیقات کی روشنی میں جو ہے شان کے معنیٰ ہاں شان کے معنی جو ہے اس دعا میں یہ مناسب ہے حال حالات کام کیفیت مرتبہ درجہ اہم کام و حالت یہ سارے معنی جو ہے دور سے یہاں پر شان کے معنی میں تو ترجمہ جو ہے اس کی مختلف ترجمے ہیں لہٰذا نے سارے ترجمہ کو یہاں نقل کراؤں تاکہ جس کو جو ترجمہ اس کے ذوق قبول کرے اس ترجمے کو ہاں جب اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں ایک ترجمہ جو ہے عالیہ سنت جس نے علیہ سنت کے جس نے اسے اولاد فتح کا شرح رکھا ہے جناب انص صابری صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ فی شان اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر روز ایک نئی نرالی شان میں ہے جو ہر روز ایک نئی نرالی شان میں تو انہوں نے اس لفظ شان کا ترجمہ نہیں کیا ہاں جی شان کو شان ہی رکھا اور پھر دوسرا ترجمہ جو ہے اوراد فتح کے صرف ترجمہ ہے جنبِ نظیر نقش بندی نامہ رسونت نے صرف ترجمہ کیا وہ ترجمہ میں انہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللّہ کلّم البی شان کے ترجمہ یہ کہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر روز ایک نئی شان میں ہیں تو ان کا ترجمہ اور پر ترجمہ میں زیادہ فرق نہیں ہے اس میں انہوں نے ایک نئی نرالی شان بتایا اس میں انہوں نے ایک نئی شان بتایا لیکن شان کا ترجمہ انہوں نے بھی نہیں کیا ٹھیک ہے جی اور علامہ بشیر نے جو ترجمہ کیا اس نے آفرمتیں نمبر اللہ کے شوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں جہاں تک تو لال اللہ کا ہو گیا فراہم ہم آتے ہیں کلّ یون وافی شان کے حوالے سے اعمال بندگان کے مطابق ہر روز اللہ تعالیٰ جو اعمال بندگان کے مطابق ہر روز اس کی ایک تقدیری شان ہوتی ہے اعمال بندگان کے مطابق ہر روز اس کی ایک تقدیری شان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہر بندے کے بارے میں یوں سمجھو ایک تقدیر کا ایک فیصلہ اس کے بارے میں ہوتا ہے تو یہ تجمہ جو ہے اتنے زیادہ واضح نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیا فرمانا شاید اتنا واضح نہیں ہے ہاں جی اور بندہ آخر کو دو ترجمہ ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ کھلا یومن ہو بھی شان اور اس کی ہر ہر لحظہ و کیونکہ یوم کا یہ سارا معنی کہ ہے ہر ہر لحظہ واللمہ لمحہ و ایک نئی اہم کام اور حالات ہوتی ہے ہاں لیکن جی اہم کام اور حالات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی لہذہ و لمحہ نوز لّہ بیکار نہیں گزرتا ہے وہ ہر لمحے میں یا کوئی چیز خلق فرما رہا ہوتا ہے یا کسی چیز کو ترقی دے رہا ہوتا ہے یا کسی چیز کو تنزل دے رہا ہوتا ہے یا کسی کو امیر فرم کر رہا ہوتا ہے یا کسی کو غنی کر رہا ہاں جب بے محتاج کر رہا ہوتا ہے یا کسی کو حکومت دے رہے ہیں یا کسی سے حکومت چھینیں کسی کو اقدادات دے رہے ہیں کسی سے اقتدار چھینیں لیکن ہر لامہ اس کائنات میں جو بھی ہاں جی جس طرح قرآن فرماتے ہیں یہ کائنات بھی اللہ لام و سون اللہ خوداتے ہیں ہم اس کائنات کو مسلسل توسیع دے رہے ہیں اس کائنات کو ہم مسلسل وسعت دے رہے ہیں اس حد کی تشہیر میں سو رہی ہے اچھا تفصیل نمنہ میں جدید سائنسی تاخیر کے مطابق انہوں نے لکھا ہے جدید جو کہ شان شناخت فلکیت والوں نے کہتے ہیں لکھا ہے جو اساعت کی تفصیل میں انہوں نے لکھا کہ جو ہے ہر کہکشان سے کے کہ اندر جو مجموعہ کے اندر ستارہ گان ہے ان میں سے ستارہ گان جو ہے ہاں جی فی گھنٹہ سوری فی منٹ فی منٹ ساٹھ ہزار کلو پھر میں نے ساٹھ ہزار کلو کے رفتار سے کہکشان سے دور ہو رہا ہے وہ ستارے کہکشان سے دور جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں ہے تو یہ وہی جو ہے ان علام کی ایک واضح تفسیر ہے یقیناً جو ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے اس کا انعات میں اسی کا ہی سب کچھ حکم چلتا ہے لہذا فرمایا جو جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی ہر ہر لحظہ و لمحہ و زمانہ ایک نئی اہم کام اور حالات میں ہوتی ہے ہاں جی یہ بندہ حرقی کو جو ترجمہ ذہن میں آیا وہ یہ جو لغات کے حوالے سے اس لحاظ اس میں شان کا ترجمہ بھی ہو گیا اور یوم کا بھی ترجمہ ہر ہر لہٰذا لمحہ زمانے کے معنیٰ میں ہو گیا تو اس کی توضیح جو ہے دعا کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ذات والا صفات میں سکون و ٹھہراؤ نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں ہاں جی یعنی بس کائنات کو ایک مرتبہ خلق کیا پھر فارغ ہو گیا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے. بلکہ اس پاک ذات کی جانب سے خلق و امر محلوقات کی مختلف احوال میں تغیر و تبدل مسلسل جو ہے ہوتی رہتی ہے اللہ کسی لمحے میں کسی غریب کو امیر اور امیر کو غریب بنا دیتا ہے مریض کو صحت دے دیتا ہے اور سیلمن کو مریض بنا دیتا ہے کسی کو تخت و تاج عطا کرتا ہے اور کسی سے وہ کسی ہنسے کسی کو اتار دیتا ہے اور کسی سے تخت و تاج اتار دیتا ہے اسی طرح اس عظیم کائنات میں اللہ چونکہ القیوم ہے حید الکشی میں لاَ الََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ لا القیوم لطا خدوصنت علنم وہ اللہ شخلاوم ہے لہٰذا مسلسل تغیرتبدل اللہ کے ذریعے ہوتی رہتے اور اللہ کے کتنے شونات ہیں ہاں اس کی کتنی مختلف احوالات ہیں امور ہیں اہم انسان بے چارہ کیا جانے کیونکہ وہ ذات پاک جو کمال کمالملق ہے اور ہم نقص ملغ ہے لہذا مقیت و نقص مللہ کمال ملّ کے احوال و امور شعن کو جو ہے کیسے درا کر سکتے ہیں ٹھیک جی اور شعون کو کیسے درک کر سکتے ہیں کہ وہ ذات پاک اس کائنات میں کیا کیا تصرفات کرتے رہتے ہیں اور اس کے کیا کیا حالات و کیفیات و خلق و امر ہیں لہذا بندی مومن خلوص کے ساتھ یہ اقرار کرتے رہتے, رہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ وہ ذات پاک اللہ ضب المحہ ہاں کھلے امن حویشان اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ذات پاک اللہ ضب المحہ وہ دن ایک نئی شان میں ہے ہاں جس جی؟ اما شان کے تفصیلات کا جاننا وہ اس کے ہر لمحہ ہو ایک نئی شان میں ہے ایک نئی حالت میں ہے نئی جو ہے اہم کاموں میں وہ ہوتے ہیں مشروب وہ بندہ کے لیے ہرگز کس ممکن نہیں ہے اس با ذات کی ہر روز کی نئی شان کیا ہے دعا کی توضیح میں جناب صابری صاحب نے یوں توضیح دی ہے شان انتظام تجلیات انہوں نے مانا کیا ہے انتظام تجزیہ اس معبود حقیقی کی قدرت جو ہے نت نعی رنگ میں ظاہر ہوتی رہتی ہے معبود حقیقی کی قدرت جو ہے نت نئے نئے رنگ میں ظاہر ہوتی رہتی ہے کائنات کا انتظام اس کی تجلیات کو ظاہر کرتا رہتا ہے یہ توضیع انہوں نے اوراد فتح صفحہ نمبر جی پہ کیا ہے تو ہزان کرامی یہ جو دعائیں جو ہے لا الہ الا اللہ اللہ خوف شہین یہ ایک مختصر معمولی دعانی ہے زین اس اسکل یومن ہوا فی شان کے اندر ایک دریا مطلب ہے ایک بہر مطلب ہے ایک سمندر مطلف ہے اس میں اللہ تعالی ہاں جی ہر و لمحہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں ہاں جی وہ اللہ کتنے عظیم امور کو انجام دیتے ہیں اس کائنات میں کتنی عظیم تصرفات کرتے ہیں کتنی عظیم چیزوں کو خلق کرتے ہیں اور کتنی چیزوں کو نیچ و کرتے ہیں کتنوں کو پیدا کرتے ہیں کتنوں کو موت دیتے ہیں ہاں یہ جی، جتنی بھی اس کا میں تصرفات ہوتی ہے یا وجود دیتے ہیں یا عدم دیتے ہیں یا کمالات کو پہنچاتے ہیں یا نقش کی طرف لے آ جاتے ہیں دو بھی اس کے فیصلہ جات ہوتی ہے اللّہ تعالیٰ لا تاخد و ولا نام بادشاہ حی القیوم بادشاہ کائنات کو حیات کسی سے ملا ہے. اس کو بقا اور دوام ہی وہی دے رہے ہیں اور وہ ذات ایسا بیدار ذات ہے جس کے لیے سونا تو چھوڑو اونگ تک بھی نہیں آتی چونکہ اس کائنات کے نظام وہی ذات چلا رہے ہیں حقیقی میں اس کائنات کا مالک رب الہ اللہ کی ذات ہے وہ سو جائیں تو پھر دنیا کا خیال ہو جائے گا لہٰذا واللہ اللہ ہر میں ہوتے ہن اسلاتے مرشا علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے پوچھا نا کہ اللہ کیا آپ کو بھی نیند آتا ہے تو اللہ نے مساح کو عمل انجواب دے دیا کے ہاتھ میں ایک جو ہے مٹی کے جو ہے برتن میں ہاں جی چھوٹے سے برتن میں جو ہے پانی ڈال کے ان کے ہاتھ میں دے دیا اور موسا کو جو ہے لے کے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاؤ ہاں کھڑے رہو اس کو ہاتھ میں لے کے یا بیٹھ کے اس کو ہاتھ میں لے کے رہو ہاں جی اس کو ہاتھ میں رہ کے گرنے نہیں دینے موسا کافی عرص اس کو اٹھا کے رکھا اٹھا کے رکھا انسان ہے نا ہاتھ تھک جاتا ہے تھوڑا سا سستی ہو گیا یا نیند آ گیا کو ہاں جی یا اونگ آ گیا موسا علیہ السلام کو تو موسا کے ہاتھ سے وہ کٹورا پانی سے بھرا ہوتے نیچے گر گیا ہاں نیچے جب گر گیا تو جیسا پانی بھی بہ گیا ہے کٹورا بھی ٹوٹ گیا ہے ہاں تو موسا جو ہے بیدار ہو گیا اور پریشان ہو گیا اللہ کی طرف سے فوراً سوال ہویا یا کیا ہو گیا فرمایا اللہ یہ برتن بھی ٹوٹ گیا ہے مجھے نیند آیا تو برتن بھی ٹوٹ رہی مجھے اونگ آیا برتن بھی ٹوٹ گیا اور پانی بھی بہ گیا اللہ نے فرمایا یہ مصعب سمجھ میں آیا نا اگر مجھ اللہ کو بھی اسی طرح اون آ جائے نیند آ جائے تو دنیا کا یہی حل ہوگا دنیا کا یہی حشر ہوگا دنیا تباہ برباد ہو جائیں گے لہذا اللہ وہ عظیم ذات ہے اللہ تعالیٰ خود حسینۃ اللہ نوم ہے وہ کُل یومن ہوا فیشان پوری کائنات کے تمام نظامات پر چھوٹے چھوٹے بڑے تاج ہاں زمین کے اندر ایک دانہ بوتے ہیں کسان وہ اس کے پھل دینے تک اور اس کے اس کو پھل دینا نہیں دینا پتہ گرتا سب پہ اللہ کی نظر ہے اللہ کے علم محید ہے وہ ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں ہوتے ہیں کائناتی لمحہ کے لیے ہاں جی فارغ نہیں ہوتے ایسا عظیم ذات حذین گرامین لا الہ الا اللہ کلومن حقِ شان حقا حقا ان ہندواؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آج جی سے ہندواؤں کو پڑھنے کی کوشش کریں